بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی مل النبی بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرین اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ ان اللہ معابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس سے پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ تم میرا ذکر کرو اور شکر کرو اس آیت میں اللہ رب العزت مصیبتوں کے آنے پر صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ اگر تم پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے کوئی پریشانی آ جاتی ہے کوئی تکلیف آ جاتی ہے نمبر ایک صبر کا مظاہرہ کرو اس سے بڑی مدد ملے گی بے صبری کرنے سے کچھ نہیں ہوتا وصلہ اور نماز قائم کرو نماز پڑھو تمہیں مدد ملے گی کیوں کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر اند صدمت صبر مصیبت کے وقت کا ہے جب مصیبت آتی ہے تب صبر کرو بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے صحیح مسلم حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے اس کا ہر معاملہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے اور یہ فضیلت صرف مومن ہی کو حاصل ہے وہ اس طرح کہ اگر اسے خوشی کی کوئی بات نصیب ہو تو اللہ کا شکر کرتا ہے اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے کوئی رنج پہنچے کوئی غم پہنچے تو صبر کرتا ہے اور صبر کا مظاہرہ کرنا بھی اس کے حق میں بہتر ہے حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے میرا وہ مومن بندہ جس کی محبوب ترین چیز میں لے لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کا مظاہرہ کرے تو اس کے لیے میرے پاس جنت کے ثوا کوئی بدلہ نہیں پتہ یہ چلتا ہے کہ صبر کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی طاقت رکھی ہے فرمایا جب بھی تم نے مدد طلب کرنی ہو تو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ کرو ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں وسطین و بصبرِ وسلّ و رتنخاشین صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو اور ان کاموں کے ساتھ مدد طلب کرنا یہ بہت بڑی بات ہے مگر آجزی کرنے والوں پر بڑی نہیں وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام اور حضرت سارہ یہ سفر میں تھے ایک ظالم بادشاہ کے پاس سے گزر ہوا تو اس بادشاہ کو یہ بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ صلاح وسلام کے ساتھ ایک حسین ترین خاتون ہے اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے حضرت ابراہیم علیہ صلاحت وسلام نے فرمایا میری بہن ہے پھر آپ نے حضرت سارہ کو یہ بات کہی کہ اس زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن نہیں اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہہ دیا کہ تو میری بہن ہے اب میری بات کو جٹلانا نا بادشاہ نے حضرت سارہ کو طلب کیا اور اپنے سامنے پیش کیا ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام نماز پڑھنے لگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی اس کے علاوہ جنگ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم بدر میں رات کے وقت آئے تو ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہ تھا جو سونا گیا ہو سوائے اللہ کے رسول کے آپ ایک درخت کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور دعا کر رہے تھے یادین آ من اے ایمان والو اس تعینوں تم مدد طلب کرو بے صبری صبر کے ساتھ وسلح اور نماز کے ساتھ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی ملتی آپ فوراً سجدے میں گر جاتے جب پریشان ہوتے تو نماز پڑھتے ان اللہ معابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ ان اللہ رب العالمین